باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رجالا ہا وینا رحمان رحیم اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے یا تو اے لوگو ربا تم اپنے رب سے ڈرو اللہ خالہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا خالہ کا منہا زوجا تھا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی واپس کا منہ می و من کثیر اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی بچہ کا اللہ جی کا سا اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واقعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ون اور رشتوں سے بھی ڈرو یعنی رشتوں کو توڑنے سے ان نوانا پرانا کم رحیبہ اللہ تعالی تم پر خوب ہے،, پورا پورا ہے یہ صورت النساح ہے مدنی ہے ام المؤمنین سیدہ سید ایشا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صورت نسا اور سورت باپارا یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی یعنی عمر ہوں میں سیدہ احساس صدیقہ رضی اللہ تعالی کی رخصتی کے بعد مدینے میں یہ سورت باپارا اور سورہ نشان آ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعی صورتوں کی طرح اس کی بھی پہلی آیت ہے صورت توبہ کے سوا باقی تمام پر صورتوں کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورت میں عورتوں کے احکام عورتوں سے متعلق مسائل اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورت نسا ہے یا یو الناس ستا کو ربا کو من دی خالہ اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نو انسانی آزم علیہ السلام کی نسل ہے تمام سر انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا روز محشر لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم آپ تمام سر انسانوں کے باپ ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو لہٰذا آپ ہماری سفارش کریں اللہ رب العال کے کہ وہ حساب کتاب شروع کریں تو ابو الغشر تمام تر انسانوں کے باپ ہیں آدم علیہ تو سرا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ کالا کا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 اور نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا کاغذ صحیح بھی منتھی آیا کہ پسلوں میں سے جو سب سے اونچی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلوں میں سے جو پسلی سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے اوپر والی وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو لہذا اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے لہذا ٹیڑھی سے ہی فائدہ اٹھاؤ ہو. عورتیں پسلی سے پیدا چدا ہے ان سے گزارا گزارا کرو وقت گزارو کام چلاؤ اگر تم چاہو کہ عورت بالکل سیدھی ہو جائے تو پھر وہ ٹوٹ جائے گی جیسے کسری کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ کسروہ اس کا ٹوٹنا کیا ہے تلا تو جائے کام تو ٹیڑھے پن سمیت اس سے فائدہ اٹھایا اچھا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 تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس عورت میں خسائد خوبیاں جتنی زیادہ ہوں اس کے اندر ٹیڑا پان بھی زیادہ ہوتا ہے آگ وجہ سے میں نے سلادی آگ جس میں جتنی زیادہ خوبی ہو اس میں ٹیڑھا پان بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے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 تو سوبی کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیرے پن میں وہ کچھ کس کسی قدر اضافہ ہو جاتا ہے تو جتنی زیادہ خوبیوں والی عورت ہوگی وہ ٹیرا پن بھی اس کے اندر اسی قدر زیادہ ہو جائے گا اس کو اتنا زیادہ برداشت بھی کرنا پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاتے ہیں کہ عورت کی ایک بات اگر تم کو نہ گوار گزرتی ہے نہ پسند ہوتی ہے تو اس کی دوسری بات وہ میں خوش کرنے والی بھی ہوگی تو پسند بھی آئے گی تو خوبیاں اور خامیاں یہ دونوں طرح کی ہیڑیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے اللہ نے زمین میں بہت زیادہ بردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا یعنی کہ سارے انسان آدم و ہوا کی اولاد ہیں وسطاف <وَلْأَحَان> اللہ اللہ جی کا ساتھ آلو اللہ کے ڈرو جس کے واقعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو ول <وَلْأَحَان> اور رشتے داریوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالی سے ڈرو یعنی اتا رحمی نہ کرو تعلقات نہ کرو پیچھے اللہ نے کہا ہے خالہ کا کم بھی نقصی واہدہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کر تو ایک ہی ای جان سے پیدا ہونے کے نتیجے میں تمام پر انسان ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ ہے کیونکہ یہ ایک ہی بات کی آواز ہے کچھ رشتے قریبی اور کچھ دور والے اور کچھ زیادہ دور والے بہرحال یہ رشتہ لاستا ان کا سب انسانوں کا جڑ جاتا ہے ولاحاب تعلقات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کرو رشتے داریاں تعلقات ان کو توڑو نہیں جوڑو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کے نام رحمان میں سے یہ لفظ رحم رشتے داری یہ نکلا ہے جو سدھا رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جوڑے گا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 لئی سل واسد بدلہ دینے والا یہ سدھا رحمی کرنے والا نہیں وہ آپ کے ساتھ تعلقات بنا کے کر رہا ہے آپ بھی اس کے ساتھ تعلق منا کے کر رہے ہیں یہ اس کو سیدھا رحمی نہیں کرتے ولاقل واسد اللہ بلکہ سدھا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کا تعلق ٹوٹے واقع رہا پھر وہ اس کو جوڑے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 تم مسلمان لگو نظر آؤ کے واقعہ تم تم مسلمان ہو تیسری آج اللہ سبحانہ ہوگا تو کا ارمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑتے تھے یادین آم ملتا اہمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی سیدھی بات بہو تم سچی بات کہو گے یسرقم جو نوبا کم یوس لکھ لمال تمہارے امال اللہ درست کرے گا غرفر لقم جو لوبہ تمہارے گنا بھی تمہیں ماد کر دے گا وہ نہیں اس کے اللہ وارا صولہ فضا اور جو اللہ اس کے رسول کی اجاد کرے وہ واضح طور پر کامیابی بڑی عظیم بہت بڑی کامیابی حاصل کر دیتا یہ یتی آیا نبی سلیم صلی اللہ علیہ و پڑھا پڑا کرتے تھے وہ آپ اموالا ہوں اور تم یتیموں کو ان کے مال دھو والا تطابر کا بطی اور تم ناپاپ کو باق کے بدلے نہ بدلو ولا ترو ام والا تم الا ام والی کم اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ انا ہو کانا ہو بند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 اس کی جگہ ردی اور گٹیا چیزیں نہ دو جیسا ہے منو ویسے کا ویسا ان کو دو تیب اور قبیش کا مانا حلال اور حرام بھی ہے کہ اپنا حلال مال چھوڑ کر دوسرے کا حرام مال نہ کھاؤ اپنا مال کھاؤ گے تو حلال ہے یتیوں کا مال کھاؤ گے تو اس تمہارے لیے حرام ہے حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف نہ جاؤ والا کل ام والا کم علام والا ان کے نالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیا سانجائے سا وہ سانجا سانجا کر کے یتیم کا مال کھڑا پکا گئے سارے کا سڑا مال یہ کام نہیں کرنا حکم اخکن کر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 مشکل کام کرتا نظر آتا ہے اس تو اس میں اس پر ظلم نہ ہو اکٹھی مشترکہ کی آ وہ سارے گھر کے اندر استعمال ہو گئے یتیم بھی ہو استعمال کر لے یہ بھی وہ استعمال کر لے تو ایسے طریقے سے اصلاح کی ضرورت سے ملانا یہ جائے ہے بین فکر تم اللہ خود سی کوانا اور اگر تم ڈرو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے فنسو تو نکاح کرو ماں بالا تم من نثاری جو عورتیں تم کو اچھی لگیں مکھنا دو دو و تلا اور تین تین واقع اور چار چار تو ایسے تم اللہ تحو کہ اگر تم ڈرو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کر او ماں مالا کا تعیمانو تم یا جس کے مالک ہوں تمہارے جان ہاتھیوں غالی کا ادنا اللہ کا یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی نہ ہو اسٹ کے بارے میں ربا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں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 نہ تو دوسری لڑکیوں جیسا ان کو ہاتھ محل دیتے اور نہ ہی دوسرے حقوق ویسے ان کے ادا کرتے تو اس پر اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ نے یہ آیت نازلکی نے ایسا کرنے سے منع کیا کہ جس طرح کا حق محل اس بچی کو اس طرح کی بچیوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ تین بچیاں تمہاری بھاری پرورش نہیں ہیں ان سے نکاح کرنا ہے تو تب بھی ان کو اسی طرح کا حتم ہے دو جس طرح باقی عورتوں کو دیگر حقوق دیتے ہو ان کو بھی دو ہاں کرو تن کے کیوں نہ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تمہیں ڈر ہے کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ٹھیک ہے ان کو رہنے دو پوچھے کسی اور کو نکالتا میں دو تم اور عورتوں سے نکاح کر رہی ہیں وسنا دو دو وس اور تین تین اور وا اور چار اللہ نے گنتی شروع کی ہے دو سے نکاح دی. دو دو شادیاں تین تین چار چار ہوگی ہو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم کی صاف نہیں کر سکو گے پھر سوا ایجادہ پھر ایک پیٹ کے صاف ایک پہ ایک پہ سات یہ مشروط ہے اس اللہ کا کے ساتھ کہ اگر انصاف نہ کرنے کا تمہیں خرچہ ہے تم ان کا معاشی جو ضروریات ہیں ان کی وہ پوری نہیں کر سکو گے یا جن کی ضروریات تم ان کی پوری نہیں کر سکو گے انصاف کا دامن آپ سے چھوٹ جائے گا واقعات پھر ٹھیک ہے ایک پر گزارا کر لو ایک کا بھی ہے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 سلاسا سلاخا کروانا ہے تین تین تین اور تین چھ چھ اور چار کتنے ہو گئے دس وار اور چار چار چار اور چار آٹھ دس اور آٹھ اٹھارہ وہ کہتے اٹھارہ نکال کر مسنا و سلاسا و دو اور تین تین